السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد لل وکفا والصلاة والسلام على نبی بعد اما بعد فاعوذ نبی من فارمن طظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم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 و ہوا بک الش صدق اللّہ عظیم آیت نمبر 28 اور 29 کی تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کئی تکفرون فرون بلّہ و کُندم امواتَََ فاہ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 اس آیا مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیسے تم انکار کر سکتے ہو اللہ کا حالانکہ وہی اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں جب تم مردہ تھے فاہ اس نے تمہیں زندہ کیا سما یوم پھر وہ تمہیں مارے گا سم یوہی پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا سما پھر ال ہی اسی کی طرف ترجڑ تم لٹائے جاؤ گے قیامت والے دن تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ۔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 وہی ہے جس نے خالہ کا پیدا کیا لکم تمہارے لیے مافل ارضی جو کچھ زمین میں ہے جمین تمام کا تمام ثم مستوا پھر وہ متوجہ ہوا چڑھا الاسمائی آسمان کی طرف فسوا ہنّا پھر انہیں درست کیا سب آسماں سات آسمان بنا دیے فسوا ہنّا پھر انہیں درست کر کے سبا سماوت ساتھ آسما بنا دیے ہوا ہوا بکل لشم اور وہ اللہ بکل لش ان ہر چیز کو علیم ان جاننے والا ہے سیدن ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا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 ترجمہ سنیے دوبارہ اللہ رب العزت فرماتی ہیں کیفا کیسے تک فرو تم کفر کرتے ہو بلّہ ہی اللہ کا وکن تم حالانہ کے تم تھے امواتن مردہ بے جان ف پھر اس نے تمہیں زندگی بخشی سم میم تو پھر وہ تمہیں مارے گا سم میوہی پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا سم پھر الی ہی اسی کی طرف ترجاؤن تم لٹائے جاؤ گے حول لدی وہی ہے جس نے خلا کا پیدا کیا لکم تمہارے لیے محفل عرضی جو کچھ زمین میں ہے جمیعن تمام کا تمام سم مستوا پھر وہ متوجہ ہوا السمائی آسمان کی طرف فسو واہ ٹھیک ٹھاک بنایا ان کو سب آسماوات ان سات آسمانوں کو وہ ہوا بالکل شی اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے وہ آخر داوانہ ان الحمد للہ رب